اللهم صل على الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال والقران المجيد بل العجب ان جاء اهم من فقال الكافرون هذا شيء عجيب اوذا متنا وكننا ذلك رجل بعيد الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي امين رب العالمين سورج کاف جو ہے یہ مکی صورت ہے جس میں ایمانیات پر بحث ہوئی ہے توحید کی بات ہوئی ہے مرنے کے بعد اٹھنے کی بات ہوئی ہے اور جزا اور سزا کے بارے میں جو اللہ کا قانون ہے اس پہ بات ہوئی ہے یہ ساری مکی جو صورتیں ہیں یہ ان کا خاصہ ہے سارا انفیسس جو ہے اس کا سارا جو زور ہے اللہ کے کلام کا وہ انہیں تین چیزوں پر صرف ہو رہا ہے یہاں کہتے ہیں کہ یہ جو دوسری آیت میں ہے حاضہ عجیب یہ عجیب بات ہے کہ اس کا جو تعلق ہے وہ اگلی آیت کے ساتھ حاضر شعین عجیب ان آئدہ میں اتنا وقنا ترابا یہ بڑی عجیب چیز ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے پھر ہمیں بنایا جائے گا ظال کرا جم باڈ بھلے اوپری بات ہے بڑی عجیب بات اچھا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہوا ان کاجب فاجبنات اگر تعجب کرنا ہے تو تعجب ان کی اس بات پر کرو کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور پھر مٹی بن جائیں گے اور ہڈیاں بن جائیں گے کھوکلی تو پھر ہمیں بنایا جائے تعجب اس پر نہیں ہونا چاہیے کہ پھر ہم بنیں گے تعجب اس پر ہونا چاہیے کہ ان کو یقین نہیں آ رہا کہ پھر ہم بنائیں گے کیوں اس لیے کہ جو آدمی پہلی دفعہ ایک تفصیب لکھتا ہے یا کوئی تحریر لکھتا ہے یا خط لکھتا ہے اس کے لیے اس کو پھاڑ کے دوبارہ لکھنا آسان ہوتا ہے بہت ساری چیزیں اس کی حاضر ہو چکی ہوتی ہیں میں ایک اردو ایکسپریس میں مضمون لکھتا ہوں تو بعض دفعہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے اس کو تھوڑا سا آسان کرنا ہے یا کرنا ہے تو پورا پیج پاڑ دیتا ہے اور اس کے بعد وہ آسانی سے لکھ لیا اس لیے کہ وہ جو پہلے لکھ رہا ہے میرے جان میں تازہ ہے ایک مصور تصویر بناتا ہے پہلے پتہ نہیں اسے کیا کیا سوچنا پڑتا ہے لیکن جب ایک دفعہ تصویر بنا دیتا ہے تو پھر اس کو پھاڑ کے نئی تصویر بنانا اس کے لیے کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے پہلی چیز کو تو یہ مانتے ہیں کہ میں نے بنایا ہے کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں لات منات اور روزہ نے بنایا ہے من نبی اگر آپ ان سے پوچھے کہ تمہیں پیدا کس نے کیا ہے تو یہ نہیں کہیں گے باب مال نے پیدا کیا وہ کہیں اللہ نے پیدا کیا تو ہم سے زیادہ تو موحد وہ تھے جن کو ہم کافر کہتے ہیں اور ان کی مذمت کرتے ہوئے ہم نہیں تھکتے پوچھو میں یار کو کم منت سمائے میں یم نے کچھ سماو الگ سارا وہ میں یوخر تو یوقر المر فسا تو کہیں گے اللہ یہ نہیں کہیں گے داتا صاحب یار ہم سے زیادہ مسلمان تو پھر وہ تھے اور انہیں تعجب اس بات پر ہوتا تھا کہ یہ ہمیں کافر کہتے ہیں ہی اللہ کو ماننے کے باوجود حج کرنے کے باوجود لبیک اللہ, اللہ لب کہنے کے باوجود اللہ کے نام پر بچے کا نام عبداللہ رکھنے کے باوجود پھر بھی یہ ہمیں کافر کہتے ہیں. کہتے تھے دین سے تو یہ پھرے ہوئے ہیں کافر ہم کو کہتے ہیں. تو یہ ہر کوئی مانتا تھا کہ ہمیں پیدا اللہ نے کیا اللہ نے سوال کیا ان سے پوچھو تمہارا خالق کون ہے تم نے اپنے آپ کو خود بنا لیا خلیکن شعین یا کسی خالق کے بغیر خود بخود پیدا ہو گئے ہو. یا انہوں نے اپنے آپ اب, اب یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی اتنا مخ ان کا کام کرتا تھا کہ بھائی ہم خود پیدا نہیں ہوئے یہ اتنا کریٹیکل جو سسٹم ہمارے اندر بنا ہوا ہے یہ بہرحال کوئی مدبر تھا جس نے یہ بنایا ہے پھر اپنے آپ تو پیدا نہیں ہوئے ہم نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا ہمیں تو ہوشی نہیں تھا تو یہ مانتے تھے یہ اللہ کرتا ہے اور جو بڑی مصیبت ہوتی تھی چھوٹی موٹی جو مصیبتیں ہوتی ہیں ہم اپنے جو ہمارے نازمے تھانا جات ہوتے ہیں ان کے پاس چلے جاتے ہیں یار وہ پولیس والا بندہ مارا ایک پکڑ کے لے گئے بٹھایا ہوا ہے تھانوں میں شرطہ دکھو نہیں کاٹا بس اب تک مار رہے مہربانی کرو یار تم ذرا وہ اٹھا کے لیا وہ ناظم تانا جہاں صاحب رشید عالم صاحب یا کوئی صاحب بھی جو سلاکے کے ہوتے وہ چلے جاتے ہیں بندہ چھڑا کے لے جاتے ہیں لیکن جب پرچا ہو گیا تو اب پتا یہ رشید عالم کے بس کی بات نہیں ہے اب تو قاضی صاحب سے بات کرنی پڑے گی کو دھرنا شرنا دینا پڑے گا اس کے لیے انہوں نے بھی یہی ترکیب یہاں تک مصیبت آئے تو لات مٹا دیتا ہے اس سے زیادہ پرچادر جو مناد کے پاس جانا پڑے گا اور کشتی سمندر میں پھنس گئی ہے تو پھر تو اللہ سے ہی بات کرنی پڑے گی جب کبھی یہ سمندر میں ہوتے ویزا کن تم فل فلک وہ جرئی نہ جا اچھا ری ہاسفن و جا اہم کل مکان اور انہیں یہ پتا چل جاتا کہ اللہ کے سوا اب اور کوئی چھوٹا موٹا نہیں پہنچے گا اللہ کو پکارتے ہیں مخل سین اللہ الدین اب دین کو ہنڈریڈ پرسینٹ پیور کر کے اللہ کو پکاریں گے کہ یہاں تو تو نہیں مدد کرنی مخلصین سین اللہ الدین جب اللہ تعالی فلم کشف نان جب اللہ کو مصیبت ہٹا دیتا ہے تیزہ انجئی نہ تزاؤں یا بگون فی اللہ دغیر الحق جب ہم وہاں سے نجات دے کے کشتی سے اترتے ہیں خشکی پر پاؤں رکھتے ہیں تو کہتے چلو جا جان چھٹی اب دوسروں کے دائرہ کار میں آ گئے نا یعنی اس تھا دودھ سے نکل کر سمندر اللہ کے دودھ میں تھا نا تو اس تھا نکل کر آ گئے ہم لاتم نات ارزا کی رینج کے اندر اس کی تھاڑے کے دودھ کے اندر اب تو یہ سارا کچھ کریں گے فرمایا کہ اللہ تمہیں یہاں غرق نہیں کر سکتا زمین میں نہیں دسا سکتا اور کم فی یہ تارا تمہیں سمندر میں دوبارہ لوٹا کے لے جائے پھر کیا پیورے کا کم دماغ کا فر تم پھر تمہاری سنا شوقری کا وہ تمہیں غرق کر دے تو ایسی بات نہیں کہ مکے والوں کو پتا نہیں تھا کہ اللہ کوئی نہیں ایسی بات نہیں کہ ہندوؤں کو پتا نہیں کہ کوئی ہستی آسمانوں پر ہے جو سارے معاملات حملہ چلا رہی ہے وہ پریمیشور جو ہے ان کا وہ بڑی جی سے لکھے جانے والا گاڈ اس کو عیسائی بھی مانتے ہیں وہ پریمیشور جو ہے اس کو ہندو بھی مانتے ہیں سینچری بنا کے تندولکر بھی بلہ آسمان کی طرف کھڑا کر کے شکریہ ادا کرتا ہے سینچری بنا کے یوسف جوہنا بھی آسمان کی طرف کھڑا کر کے شکریہ ادا کرتا ہے سینچری بنا کے سعید انور بھی آسمان کی طرف بلہ کھڑا کرتا ہے یار یہ کون ہے وہاں اگر اس کو ماننے سے آدمی مسلمان ہوتا ہے تو پھر تو سارے مسلمان ہیں اس کو ماننے سے نہیں اس کو ہی ماننے سے بندہ مسلمان ہوتا ہے نیچے سب کنٹریکٹر کوئی نہیں ون ونڈو سروس بڑی سی ڈی سی اسلام کی دعوت ہے اس میں ایچ پیچ کوئی نہیں اگر کسی کے اپنے دماغ کا اسکرو ڈھیلا ہو تو اس میں اسلام کا کوئی کشور نہیں اس کے بعد اب یہ جو درمیان میں آتے ہیں سب کنٹریکٹر یہ کہاں سے آتے ہیں اس لیے کہ ہمارے یہاں رب کی دوری کا تصور ہے اللہ بڑے دور ہے ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں حکمران اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہم صوبہ بلوچستان کے کئی مکران کے ساحل پر کسی مچھیروں کی بستی میں رہتے ہیں کتنے دور ہے اسلام آباد زندگی میں بہت سارے لوگوں نے نہیں دیکھا اب وہاں کون جائے یار نیچے تھانے میں رپٹ درج کروا دو اپنے کونسلر کے پاس جاؤ اپنے نمبردار کے پاس جاؤ ہم نے اللہ کو بھی یہ سمجھو دور آسمانوں میں بیٹھا ہوا ہے کون وہاں جائے گا نیچے دیکھ دعا کے بابا شاہ کا مال دولے شاہ سے کام ہو جائے تو یہ اتنا کون مصیبت سارے مطلب ہے وہاں پر اپروچ کرنے کی ہمیں اپنے کام سے مطلب ہے اگر یہ نیچے کام ہو جائے اس کا رد کیا پھر والا قد خلق نل ہمارا اور انسان کا جو تعلق ہے وہ کائنات میں اور کسی کا اس کے ساتھ نہیں نہ تھانے دار کا نہ تمہارے صدر وزیر اعظم کا نہ تمہارے ماں اور باپ کا جو تعلق ہمارا اور تمہارا ہے سب سے پہلی تصویر ہم نے سوچی تھی کیسے بنانا تم تو ہمارا خیال ہے تو خیال ہے کسی اور کا تجھے سوچتا کوئی اور ہے تمہیں یہ بابے اغوا کر کے لے گئے ہیں قبضہ گروپ تمہیں بنایا کسی اور نے تھا اور اپنے کام کے لیے بنایا تھا ماں باپ کا بھی تعلق ہمارے ساتھ خالق اور مخلوق والا نہیں ہے انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا بڑا وہ جو الٹرا ساؤنڈ میں تصویر آتی ہے نا اس میں وہ جلن سی آتی ہے جاؤں کسی کوئی نہیں پتہ ہوتا کہ شکل کس کی ہے ماموں پہارا چچا پیرا وہ تو جب ہوتا ہے تو بڑا تجسس ہوتا ہے ابا بھی یہ نہیں دیکھتا کہ بچہ کا کیا حالت ہے بچے کی طرف دوڑتا کس پر گیا ہے انہیں پتہ بھی نہیں تھا میں نے تیری تصویر بنائی پانی پر بنائی اس کو ڈیولپ کر کے سامنے لے آئے. ممائی مہین ایک بے وقت پانی سے جس کی وقت ہی کوئی نہیں تھی اس سے ہم نے تمہیں بنایا تو تو ہمیں کس کے ساتھ مثال دیتا جی گائے گن میں ہو جائے تو آپ تھانے میں رپورٹ درج کرائیں گے یا نواز شریف کے پاس جائیں گے گے کیا اللہ تعالی کو بھی یہی سوچ سوچی ہے تو نے اتنی تیری اپروچ فرمایا درمیان میں تو کوئی تب آئے گا نا جب میرے اور تیرے درمیان گیپ ہوگا نشن و اکرب علیہ بن حد الد میں تو تیری شاہ رنگ سے بھی زیادہ نزدیک ہوں میں تجھ سے تیری بنسبت بھی زیادہ نزدیک ہوں تیرے تجھے خیال ابھی آتا نہیں کہ ہمیں پتا چل جاتا تو کیا سوچنے جا رہا ہے دوری کس چیز کی دوری ہو جائے ہم تمہیں بھول جائیں تو تیری اگلی سانس نہ آئے تیری ہر سانس گواہ کہ تماری یاد میں ہے ہم تمہیں یاد رکھا ہوا ہے ہم ایشو کر رہے ہیں یہ سانسیں ولا قد خلقنا ونعلم ما ہم نے انسان پیدا کیا ہے جب وہ میرا میرے بچے کبھی ایسا ہوتا ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم اس زمانے کی پیدائش ہیں تو ہمارے امی ابا کو یہ چکر نہیں آتے ہوں گے تو وہ جب کبھی چیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم کہتے ہیں پتر ہے. ہمارے پیٹ سے ہمیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے تو بڑے حیرانوں کو پوچھ اب برو آپ کو پتا کیسے چل جاتا ہے تو تر سب کچھ ہم نے کیا ہوا ہے ہم بھی اپنے زمانے میں یہ سمجھتے تھے جو ہماری ہے وہ ماں باپ کی نہیں تم بھی یہ سمجھتے ہو لیکن ہمیں پتہ تم کہاں سے بولتے ہو اللہ تعالیٰ کہتا مجھے پتہ ہے یہ ہم نے پیدا کیا ہوا ہے اس کو نہ اس کو جو تو وسرے سے آتے ہیں نا ہمیں پتا ہے یہ کیا ان کے پاس دوڑتا ہے اس میں تو ہم دور بیٹھے ہوں گے اصل مسئلہ اس کا یہ ہے رب کی موجودگی کا تصور نہیں آفس ہوتے ہیں محال بنا دیتے نا بادشاہ لوگ کئی محل ہوتے ہیں ان کے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں زندگی بھر جانا ان کو نصیب نہیں ہوتا لیکن وہاں عملہ پورا موجود ہوتا ہے ماتور بھی ہوتا ہے باغبان بھی ہوتا ہے کوک بھی ہوتا ہے ڈرائیور بھی ہوتا ہے الیکٹریشن بھی ہوتا ہے پوری دیکھ بھال کی پتہ نہیں کس وقت موڈ بن جائے ساب تک اور تشریف لیا اللہ بادشاہ ہے اس لیے کہتا ہوں کہ دل کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھا کرو پتہ نہیں کس وقت سواری آ جائے بادشاہ ہر انسان کے دل کے اندر اس کا آفس ہے اس کا محل بنا ہوا ہے فرمایا سماوا تو الگ میں زمین و آسمان میں نہیں سماتا مگر بندے مومن کے دل میں آ جاتا ہوں تو تیرے اپنے اندر اس کا دفتر موجود ہے وہ ہمارے علاقے کے ایک پٹواری شہر ہے بڑا پائے کا شیر انہوں نے کہا کہتے ہیں اپنے دل کو بھول کر سارا جہاں دیکھا کیے اپنے دل کو بھول کر سارا جہاں دیکھا کیے تم کہاں بیٹھے ہوئے تھے ہم کہاں دیکھا کیے وہ نہ لمات نشن ملحبری ہم اس کی شاہ سے زیادہ نزدیک شاہ وہ ہے جو ہماری زندگی رگے جان <تصفيق> وہ جان باقی اس لیے ہے کہ ہمارا تعلق تمہارے ساتھ موجود ہے جس وقت ہم تمہیں بھول جاتے ہیں اس وقت زمانہ تمہیں بھول جاتا ہے تیری اپنی ماں تمہیں بھول جاتی ہے جب ہمارے یہاں سے تمہارا نام ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے تو تیری ماں تیرا نام نہیں لیتی میں کتنی زیادہ مثال دے سکوں جب بندہ مر جاتا ہے ہم نے خود کیا تو سارے پوچھتے ہیں ماں بھی پوچھتی है میت کا کیا حال ہے نیت سے بھو تو نہیں آ رہی میت کے ساتھ برف رکھ دو نیت کو چھو میں کر دو سردی ہے تو کہتے ہیں میت کو دھوپ میں کر دو میت میت میت سگی ماں نام نہیں لیتی کیوں نہیں لیتی اوپر سے کٹ گیا یہ تو تعلق ہے اللہ کے ساتھ تمہارا اس میں دوری کہاں ہے وہ گیپ کہاں ہے جہاں لا کے تو نے دوسروں کو گھسایا ہے یہ تو تیرا دل اس کا مقام ہے اور تیرے دل میں اس کو رہنا چاہیے استحزار جو تک جو ضربے لگواتے ہیں دل پر تو کیوں لگواتے کہتے ہیں جو چیز سامنے آتی ہے اس کو لا کی ضرب کے نیچے لا کے تو اسے نکالے جب لا الہ الا اللہ کے وہ پاسے نفاس کرتے ہیں تو اس میں تصور یہی ہوتا ہے کہ کچرا نکالنا ہے لا کے ساتھ کچرا نکال کے دائیں طرف پھینکنا اور ان للّہ کے ساتھ اللہ کے لیے وہاں جگہ بنانی ان چیزوں کو نکالنا مشقت کرنی ہے دل خالی کرنا ہے اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کو ہمارے دل میں ہونا چاہیے تھا بازار میں بھی ہمارے ساتھ ہوتا جہاز میں بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے ایئرپورٹ پر بھی ہمارے ساتھ ہوتا میں نے لکھا تھا کہ ہم حج کرنے کے بعد تواف الوداع کی فکر اتنی نہیں ہوتی جتنی فکر اس کی ہوتی ہے کہ یہ جو شاپنگ کی ہے اسے ایئرپورٹ سے کیسے گزارنا ہے ہرم کے اندر بیٹھ کے بھی نہیں سوچوں میں گم ہوتے ہیں پتر کو فون کروں گا پاس لے کے اندر آ جائے گا کسی کو دیکھے گا جو گاؤں کا تمہارا آدمی ایئرپورٹ پر کام کرتا ہے وہاں فکریں کس چیز کی ہوتی ہیں یہ جو میں نے سامان کسٹم والا خرید لیا یہ پار کیسے کرنا تو جب اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہمارے ساتھ ہوگا اب تکوا ہاں ہونا یہی کا کلب قرآن کہاں نازل ہوا کلب میں تیرے اندر تعلق کہاں پڑھتا ہے بیٹری کے ذریعے آپ سے اس کا رابطہ نہیں ہے اسی طرح آپ کے ساتھ جو رب کا معاملہ ہے وہ دل کا معاملہ ہے نزلہ بہ روح المین الا اے نبی روح الامین اس کو لے کر نازل ہوا کہاں نازل ہوا ہے قلب کل تیرے دل پر کہتے ہیں موسا کے قانون کلام کلا میں ربی سنا ہے محمد کے دل نے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور سوتے قدیم میں پروردگار نے گفتگو کی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی دل جو ہے کان الفاظ سنتے دل جو ہے وہ ان کو ڈیکوڈ کرتا ہے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آواز آتی ہے وہ اس طرح آتی ہے جس طرح سلسلہ جو زنجیر ہوتی ہے پتر پر گسیٹو تو آواز آتی ہے اس کو اس طریقے کی وہ آواز ہوتی ہے اور پھر اس کو نبی کا دل ڈیکوڈ کرتا ہے पता کو کوڈ پتا نہیں رہے گا وہ صرف نبی کو پتا ہوتا ہے اس کو ڈیکوڈ کرتا ہے تو یہ جو بات چل رہی ہوئی ہے کہ آپ کے ساتھ جو آپ کے اندر جو سم کارڈ ہے جس کے ذریعے رابطہ آپ سے رابطہ ہے وہ ہے دل اگر دل کو ہم نے کچرے سے بھر لیا ہے دنیا سے بھر لیا ہے تو آپ کے ہاتھوں پر تسبیح چلتی رہے ماتھے پہ جناب ایک سجدے کا نشان آ جائے سب کچھ ہو جائے جبا پہن لیں اماما پہن لیں سب کچھ پہنے لیکن اگر دل میں رب نہیں ہے وہاں کوئی اور کچرا بھرا ہوا تو آپ کا رب کے ساتھ رابطہ نہیں ہے اسی لیے اللہ نے فرمایا ما جا اللہ جوار نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے دل ایک ہی اللہ کا ٹھیک ہے وہ رائٹ سائڈ والے میں میں رہ لیتا ہوں بائیں سائڈ والے میں تم دنیا بھی رکھ لو نہیں دنیا ہاتھوں پہ آ جائے استعمال میں آ جائے تمہاری سہولت کے لیے میں نے پیدا کی ہم کھلونے بچوں کو لے کر دیتے ہیں لیکن اگر وہ ان کو کھیلنے میں ہمیں بھول جائے آپ ایک دفعہ بھی کہتے ہیں پتر یہ گلاس اٹھا کے مجھے دے, دے دو وہ لگا یہ مگن ہے اس میں دوسری بار بھی کہتے پتر کو گلاس اٹھا کے دے دو پھر اس نے لگا بیٹا یہ گلاس اٹھا وہ پھر بھی اس نے تو آپ کیا کر سب سے پہلے اٹھ کے وہ کھلونا توڑتے ہیں میں اس لیے لے کے آیا تھا کہ تُو اس سے کھیل اور تیرا پیار مجھ سے بڑے کہ ابا جان کتنے اچھے یہ کھلونے لیتے اس لیے نہیں کہ تُو جان سے ہی کافی ہو جائے انا جالنا ماں لو جی نہ یہ ہم نے کھلونے بنائے ہیں تم ان سے کھیل اور میرا شکر ادا کر مجھ سے تیرا پیار بھرے میں حکم دو ابھی بات ادو تو دور پڑے پورا کرنے کے لیے لیکن اگر میں کھب گیا ہمیں بھول گیا تو پھر وہ توڑ دیتا پھر ردگار کھلونے کو من حبل ہم اس کی رگے جہاں سے بھی اس کے زیادہ اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے بلکہ ہم نے ابھی کیا کرنا ہے اللہ کو یہ بھی پتا ہے لیکن اس نے ہمارے لیے یہ بندوبست کیا ہے کہ ہر چیز کو آن ریکارڈ رکھتا ہے بدی بھی لکھواتا ہے میٹھی بھی لکھواتا ہے اور ہم سے کوئی ایڈمنسٹریٹو جو ہے وہ چارجز نہیں لیتا ہوتا ہے نا آپ نے کرتبا میں زمین خریدنے کے لیے پیسے بھیج دی اور بعد میں آپ نے کہا نہیں کوئی اور پروگرام بن گیا تو آپ ان سے کہتے ہیں کہ جی وہ میرے پیسے واپس کر دے اور کینسل کر دے فی تو وہ کہتے جی پانچ پرسینٹ آپ کے ایڈمنسٹریٹو چارجز وہ ہم نے جو کلرکوں کو تنخواہ وغیرہ دی وہ ہم کاٹیں گے اللہ تعالیٰ اگر قیامت کے دن کہتے کہ اتنے پرسنٹ تو میں کاٹوں گا اپنے وہ چارجز جو میرے فرشتے لگے ہوئے تھے رات دن تو, تو کرتا جاتا تھا بس اور مر کے پیچھے نہیں دیکھا تو نے اور وہ تو ایسا نہیں ہے اللہ نے کہا یہ میری ذمہ داری ہے ریکارڈ فرام کرنا یہ میری ذمہ داری ہے فرمایا وہ جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں دونوں تلک کل جب دونوں ملنے والے ملتے ہیں امین شمال قائد دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ماں فی آئے ادھر سے بھی آئے ادھر سے بھی آئے علیکم و علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جیستگوئی اس کے بھی دائیں طرف بیٹھا ہوا بائیں طرف بھی بیٹھا ہوا اس کے بھی دائیں طرف ہوا بائیں طرف بیٹھا ماں جو من قول لفظ کا روپ نہیں دھارتا جو منہ سے ہوا نکلتی ہے ہماری زبان حرکت کر کے اس کو الفاظ کی شکل میں لے کر آتی ہے اس میں قول لفظ کا روپ نہیں دھارتا الا اللہ رقیب العتی کے ایک انتہائی مستعد اسمارٹ لکھنے والا فوراً اس کو پرکار پر لے لیتا اس نے یہ کہا اس نے کہا السلام علیکم اس نے کہا وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ لکھ لیا گیا اس کا سلام بھی اس کا جواب بھی اور قیامت کے دن پھر اس کو تول کر اس کا حساب جزا اور سزا دونوں چیزیں رکھی جائیں گے سمجھ یا جات سکرا تل مو سکر کہتے ہیں نشے کی کیفیت کو جس میں آدمی اول فل بکتا ہے اسے کوئی پتا نہیں ہوتا یہ ماں ہے یہ بیوی ہے یہ بیٹی ہے یہ بھائی ہے یہ باپ ہے یہ بیٹا ہے موت کی جو کیفیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس میں سیاسانی کے ساتھ نکال کے لے جائے عجیب کیفیت ہوتی ہے اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ شہادت بڑا شارٹ کٹ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمٰ شہید کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی تم میں سے کسی کو چیمٹی کے کاٹنے سے ہوتی ایک سیکنڈ لگتا ہے اور بوری میں اس کے ٹکڑے کٹے کرنے پڑتے ہیں کوئی تو مزہ اس کے اندر ہے تو جنت میں سے بھی جنتی یہ تمنا کرے گا کہ وہ پلٹ کے آئے اور دوبارہ اللہ کی راہ میں کاٹا جائے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں آخری رسول ہیں خاتم النبیین ہیں لبائے ہمد آپ کے ہاتھ میں ہے شفاعت قبرات کے حامل ہیں لیکن فرماتے ہیں او دت اکتلا فی سب اللہ میری تمنا یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہوں سماخیا پھر میں زندہ کیا جاؤں سما اختلا پھر میں شہید کیا جاؤں سماخیا سما اختلا کیا بات اور یہ تمنا پوری ہوئی انجور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت جو ہے وہ زہر کی وجہ سے ہوئی جو آپ کو وزیر خبر میں دیا جاتا ہے جو خاتون یہودی خاتون نے گوشت میں بھیجا تھا اسی نے عود کر کے ری کیا اور آپ نے فرمایا عائشہ وہ جو زہر مجھے کھلایا گیا تھا لگتا ہے وہ میری رجت جہاں کاٹ رہا ہے اللہ نے جب تک چاہا اس کے اثرات سسپینڈ رکھے اور جب چاہا اس کو اللہ نے دوبارہ ایکٹینڈ کر دیا تاکہ نبی کی غم بھی پوری ہو جائے کہ میں شہادت کی موت مرنا چاہتا ہوں جات سکرات الموت سکرات الموت میں آدمی پتہ نہیں کیا جا کہا جاتا ہے وہ وہ کیفیت ہوتی ہے جس میں ایمان کو محفوظ رکھنا ہے یہ جو نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے نا خواتین کی اس میں ان کی یہی کیفیت ہوتی ہے شور کو بھی گالیاں دیتی ہیں لیا والوں کو بھی گالیاں دیتی ہیں سب کو اسی لیے کہا کہ عورت کے گنا یہ جو, جو کی کیفیت ہوتی ہے عورت کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس میں یہ جو سکڑا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں نے قرآن پکڑ کے پھینک دیا اس لیے کہا تھا کہ اس کیفیت میں اسے کلمہ پڑھنے کے لیے مت کہو پتا نہیں وہ کیا کیفیت ہے تم کو کلمہ پڑھو گا تھا نہیں پڑھتا ہو کلم بڑے پڑھ لینے کلمہ بیسے. کافر مرے گا تم تلکین کرو تم پڑھو خود پڑھو اس کے تاکہ اس وہ بھی تمہارے ساتھ اس کو دوہرا لیں ایک محدث سے بڑی پیاری محبت عالم زین سے نام لکھے گا میں بخاری شریف کی تفسیر کر رہا تھا مولانا سلیم اللہ خان صاحب کی تفسیر دارے کی تو ان کا واقعہ کٹھے ہیں کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی کہ ان کو کلمے کی تلقین کرے ان کو یہ کہے کہ وہ کلمہ پڑھے انہوں نے کیا کیا انہوں نے وہ حدیث جس میں یہ روایت آئی ہے کہ جس کا آخری کو جمنا جنت میں گیا انہوں نے وہ حدیث روایت کی چار رابیوں کا ذکر کرنے کے بعد وہ خاموش ہو گئے اور وہ محدث جو ان کے استاد تھے انہوں نے وہاں پانچویں رابی سے اس کو اٹھا لیا انفلان عن انفلانن کالا ان ان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان نہ آخر و کلام لا الہ الا اللہ اور جان نکل گئی اس بندے کی کلمہ مل گیا اور وہ تلقین کام آ گئی وہ جو کیفیت ہوتی ہے اس وقت شیطان کو بھی پتا ہوتا ہے یہ آخری اوور ہے وہ وکٹ مانگتا ہے ادھر رن چاہیے ادھر کلمے کی ضرورت ہے وہ کلمہ چھیننا چاہتا ہے اسے پتا نماز ابھی یہ پڑھ نہیں سکتا روزہ آپ یہ رکھ نہیں سکتا سارا جو کچھ آج تک اس نے نیکیاں کی ہیں وہ اس کلمے کے اوپر ریکارڈ ہے کلمے کی میموری میں یہ سم کارڈ ہے یہ نکل جائے اس میں بڑے بڑے فتری ہیں انتائی پیاس کا عالم ہوتا ہے وہ اس میں وہ پانی لے جاتا ہے شیطان کہتا ہے کہ یہ ملے گا تمہیں پینے کے لیے وہ گلاس کے اوپر وہ پانی کے کترے دار نکلے ہیں پتا چلتا ہے فریج سے تازہ تازہ ٹھنڈا لے کر آیا حسرت ہوتی ہے بند ہو وہ کہتا ہے مل جائے گا تمہیں مگر وہ لائے لاہ کا انکار کر دو اسی لیے بعض بزرگ تھے وہ اثر کے بعد پانی نہیں پیا کرتے تھے وہ کتنی بھی انہیں پیاس ہو وہ مشق کر رہے تھے اس لیے کہ مرنے والے کو ہمیشہ اثر کا وقت نظر آتا ہے اسے سورج غروب بہت ہوا نظر آتا ہے وہ اثر میں اس کی زندگی کا سورج ہوتا ہے جو غروب ہوتا ہے تو یہ والا سورج نہیں ہوتا And جب وہ سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے تو اس کو دکھا دیا جاتا ہے یہ ہے تیری زندگی آج یہ سورج ڈوب رہا ہے تو وہ سمجھتے اثر کا وقت ہے مومن کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میری اثر کی نماز گئی میں نے ذکر کیا تھا ایک صاحب کا انتقال ہوا ان کے والد صاحب نے نماز پڑھ لی اچانک انہوں نے کہا مجھے نماز پڑھاؤ انہوں نے وہ تیمم کیا اور جان نکل گئی تو وہ وہی معاملہ ہوا کہ انہوں نے دیکھا سورج گروا بڑی نماز ان کو خیال آ گیا اور میری نماز کا وقت جا رہا ہے. اپنے مرے ہوئے عزیزوں کی شکل میں شیاتی ناتے ساری تصویریں ہمارے ذہن میں موجود ہیں نا کمپیوٹر میں سے لوگ ریکارڈ چوری کر لیتے نا وہ ہےک کر لیتا ہے آپ کی ویب سائٹ کو اور وہ تصویریں امی ابا کی اور چاچا اور وہ مرے جاتے اور کہتے ہیں پتر دیکھو وہاں تو مسلمانوں کا بڑا برا حال ہو رہا ہے آگے عیسائی بڑی موج کر رہے ہیں ذرا سا شک بھی آپ کو پڑ گیا نا یعنی آپ اس کی بات پر غور بھی کر رہے ہیں اور جان نکل گئی تو آپ شک کی حالت میں مرے ایسی ایسی فتنے این اس وقت سکرات الموت اور ادھر تکلیف بھی ہے یعنی یہ تو وہ تکلیف ہے جس کا مقابلہ ہی نہیں کسی تکلیف کے ساتھ فرمایا سکرات الما دلحق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جس آدمی کے بارے میں میں یہ سنا کرتی تھی کہ وہ آسان موت مرا ہے پتہ ہی نہیں لگا میں جیسے فلموں میں لوگ ایسے باتیں کرتے, کرتے کرتے گردن ڈال دیتے ہیں کہانی پار ہو جاتی فرمایا میں اس پہ مجھے رشک آیا کرتا تھا کہ کتنا سوکھا مرا ہے لیکن جب سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسال دیکھا کسی کی آسان موت پر مجھے رشک نہیں آیا اگر آسان موت کسی کی نیکی کی دلیل ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال نہ ہوتا آپ بار بار پانی میں ہاتھ مارتے تھے ماتھے پر مارتے تھے بار بار بار اور یہ کہتے تھے ہر مرنے والے نے سکرات سے گزرنا ہے ہر مرنے والے نے سکرات سے گزرنا ہے اور ان کی اس کیفیت کو دیکھ کے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وا کر با ابا واہ کر با ہے میرے ابا جان کی تکلیف آپ نے فرمایا لا کر با لا ابھی با بل تیرے باپ راج کے بعد کوئی تکلیف نہیں آئے گی سکناۃ مٹ بالحق آج حق کو لے کر یہ آ ہے یہ حق کی تین قسمیں جس سے آدمی کو یقین ہوتا ہے ایک ہے علم یقین ایک ہے آئن یقین اور ایک حق حقیقین عین یقین علم عین آئن حق حقیقین علم ال یہ ہے کہ آپ نے کتاب میں پڑھا کہ جلنے والے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے عین یقین یہ ہے کہ آپ نے کسی جلے ہوئے کو دیکھ لیا کہ وہ بل کھا رہا ہے اور تکلیف سے ہائے ہائے کر رہا ہے اور تڑک رہا ہے دو چیزیں آپ کو حاصل ہو گئی پہلے آپ نے پڑھا تھا کہ جلنے کی بڑی تکلیف ہوتی ہے پھر آپ نے جلے ہوئے کو دیکھ لیا آنکھوں نے دیکھا یہ عین ال ہو گیا اور حق حقیق یہ ہے کہ کسی دن آپ خود جل گئے علم کی تینوں قسمیں پوری ہوگی یہ وہ سکرت الموت بالحق حق کی وہ قسم ہے جس میں آپ خود مبتلا ہو گئے پہلی تو یہ تھی آپ نے پڑھا کہ بڑی تکلیف ہوتی ہے جان کو کی دوسرا یہ کہ آپ نے کسی عزو اقارب کو مرتے ہوئے دیکھا اور آج وہ باری ہاتھ کی آ گئی آج آپ اس پوائنٹ پہ آ گئے رو رو نو کہ آج رو محمد آج رو تام کیفیت پوچھی اسرائیلیات میں ایک روایت ملتی ہے کہ ایک نبی نے اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ ذرا یہ ریہرسل کروا تو کیسے جان نکالتے ہو تم بندوں کی تو انہوں نے کہا کہ اس چیز کو جب موقع آئے گا تو آپ کو پتا چل جائے گا نہیں بہرحال مطلب ذرا اپنا ہاتھ سے دکھاؤ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے وہ جو کیفیت تھی ان پر تاریخ کر دی اور اس کے بعد پوچھا اب سنا کیا کیفیت تھی انہوں نے کہا کیفیت تو یہ تھی کہ جیسے زندہ چڑیا کو آگ کے اوپر رکھ دیا جائے نہ تو اس کا بس چلے کہ وہ اڑ جائے اور نہ اس کی جان نکلے اسرائیل نے قسم کھا کر کہا میں نے آج تک سب سے کم تکلیف آپ کو دی یہ کم سے کم تھی یہ تو ہی تھا ایچ تھا ایک اور یہ کیفیت دیکھا نا بل شاہ پتہ تد لگ سی جب چیڑی چڑھ سی یہ تو بازاں باز جب پکڑ لیتا ہے چڑیا کو تو جلدی مارتا نہیں ہے وہ جگہ صاف کرتا ہے برے آسان کھینچ کھینچ کے اس کے بال اور اب اس بال کے اترنے کی وہ پر نکلنے کی اس سے تکلیف ہوتی ہے اچھا باز کے گلے میں انہوں نے چھوٹی چھوٹی وہ گندر ڈالے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ وہ جب بال نوچے تو چھن چھن کی آواز سے شکاری کو پتا چل رہا یہ کہاں لگا ہوا ہے تو وہ جب بال اتارا ہوتا تو اوپر نکلنے کی تکلیف تو پرندے کو ہوتی ہے لیکن اسے پتا کہ ابھی اگلا مرحلہ باقی ہے جب یہ جگہ صاف ہونی ہے پھر اس نے میرے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اس کیفیت میں وہ یہ کیفیت بولا ہوا ہوتا ہے تو جب اسرائیل وہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے وہ جوڑوں پر مار مارا ہے ملا ملائکہ تو یا درگونا پوری ٹیم لے کر آتا ہے بل ملائکہ کا تو یاد رہے گنا وہ ادبار ہوں بل ملائک کا تو بان سے تو اخراج تو پھرتی ہے کبھی ایک اور ہر عضو اس کو دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے آپ کو پتہ تین سو دو کا ملزم جو ہوتا ہے قاتل باغا تین سو دو کا یا آج کا جو مسلمانوں کے ساتھ حال ہو رہا ہے مجاہدین کے ساتھ وہ کہتے ہیں تمہارے ملک میں گیا ہے بھائی تو سارے کاپنا شروع نہیں جی جو گیا بھی اس کو بھی دھکیل کے باہر یا ان کے حوالے کر دیتے ہیں یہ کیفیت ہر جوڑ دھکے دے کے باہر نکالتا تیرے بار میری بار یادیں نہیں نکل یہاں سے جوڑوں پر پڑتی ہے تو ہر جوڑ اس روح کو دھکیلنے کی کوشش کرتا خدا کا راستہ نکلو یہاں سے خام خام خاں ہے تم نے یہ کیفیت اس وقت تاریخ ہوتی مار کٹائی کی لیکن جو کافر ہوتا ہے اسے تکا ہوتا ہے جب پہلا مرحلہ آ جاتا نا تو اسے پتا ہوتا کہ اب آگے کیا ہونا ہے میرے ساتھ وہ ساری باتیں نہیں مولوی کہہ رہا تھا وہ سچی ہیں اس کا مطلب ہے جب پہلا مرحلہ سچا ہے تو آگے بھی یہی کچھ ہونا ہے میرے ساتھ پہ اس کو اگلی فکر لگی ہوئی ہوتی ہے کہ اس کے بعد کیا ہونا ہے میرے ساتھ یہ وہ کافیت ہوتی ہے جس میں فرمایا کالو ربست کالو جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ اور پھر ساری زندگی اس پر ڈٹ گئے بڑے بڑے خان آئے اور ان کا نہیں تمہارا رب میں ہوں میرا حکم تمہارے اوپر چلے گا ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں جو موت کا وقت ہوتا ہے فرشتے آ کے کو ہٹا دیتے ہیں ہٹیاں سے اور وہ جو تکلیف ہوتی ہے اس میں اس کو تسلی دیتے کوئی یہ تھوڑی سی تکلیف ہے ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے باتوں میں لگاتے ہیں نا اس کو تاکہ اس کا دکھ ذرا ہلکا جائے آگے کی بشارت سناتے ہیں بعض روایات میں آتا ہے کہ جنت کا نقشہ دکھایا جاتا ہے ان میں پلاس کرو دیکھو یہ بھی ہے یہ بھی بندہ ادھر بزی ہوتا ہے تو ادھر ذرا آسانی ہو جاتی ہے بندے کے لیے تو سمجھ چلو الحمد اللہ کا خاص ہو جنو غم کھاؤ نہ کسی کا خوف کرو تو وہ کیفیت جو ہے اس میں وہ پھر مددگار ثابت ہوتے ہیں پلس وہ شیاتی کو ہٹا دیتے ہیں انسان کے پاس موت موبائل لگتا کہ وہ اس کا ایمان نہ چھین سکے زالک ما کنت منہ تحید حد کنارہ تحید وہ کیفیت ہوتی ہے جس میں آدمی رستے کے بالکل کنارے پر ہو کر چلتا ہے یہ وہ چیز ہے جسے تو کنارے کنارے ہو کے نیواں نیواں ہو کے گزر رہا تھا کبھی خیال بھی آج ایک دم آگے پیچھے دڑھا لیتا تھا کہ یار وہ بھوک مر گئی یہ سوچ کے کہ بھی مرنا ہے کسی کو غسل دیتے ہوئے خیال آ جائے یار کل میں نے بھی پھٹے پہ ہمیں مجھے بھی لوگ غسل دیں گے تو ازالے ما ماں من متحد یہ وہ خیال تھا نا جسے فرار اختیار کرتا تھا کنارے کنارے جان بچا کے نیم نیما ہو کے گزرتا تھا تو آج تو اس میں مبتلا ہوگا یہ تم سے دور نہیں ہو امتحان سے کوئی شاگرد کتنا بھی جان بچائے لیکن امتحان کا دن تو آ کر رہتا ہے نا مرنا تو ہم نے ہے ایک دن دی اینڈ ہمارا بھی یہاں ہو نا ہم نے بھی اس کیفیت سے گزرنا ہے جنازہ پڑا جانا ہے غسل دینے والوں نے غسل دینا اچھوں نے اچھا کہنا ہے کسی نے برا بھی کہنا ہے تو پھر ہمیں قبر میں چھوڑ کے سب نے آ جانا ہے اور ہم نے قبر میں بیٹھ کے وہ کپڑے کو ہاتھ میں لے کے دیکھنا ہے کہ یار یہ میں سات سال دبئی میں گزار کے آیا ہوں لے کے کیا آیا وہ کہتا ہے نا کیا طویل سفر نے اس کفن کے لیے اور قبر میں دیکھ کے روئے گا کہ کپڑا کیا ہے اتنا با... اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے میں نے ڈیوٹی کی اور کپڑا یہ تین روپے گاج لے کے مجھے انہوں نے بھیجا دیے یہی ہے نا اگر مٹیریل ہے تیرا مقصد دنیا سے مٹیریل لے کے جانا ہے تو کیا لے کر گیا تم یہ کپڑا گاڑی اندر جاتی ہے گاڑیاں باہر کھڑی ہیں شاؤ کی کشتیاں یہاں باہر لگی ہوئی ہیں پلازے یہی رہ گئے ہیں انڈان سینٹر یہی رہ گیا ہے کیا گیا قبر میں وہی کپڑا تو قبر میں دیکھ کے روئے گا کہ کپڑا کیا ہے زال کا ماں کن تحید اگر تو اس خیال سے رائے فرار اختیار نہ کرتا بلکہ اس کی تیاری کرتا تو آج اچھے طریقے سے یعنی ایک آدمی ایک رستے کی طرف چل رہا ہے لیکن اس رستے کی طرف دیکھ نہیں رہا کر لگے گی کہ نہیں لگے وہ شاعر کہتا ہے قدم سوہ مرکز نظر سو دنیا کدھر جا رہا ہوں کدھر دیکھتا یعنی میرے قدم تو قبر کی طرف اٹھ رہے ہیں یہ رات اور دن قبر کی سیڑھی اور ایک دن یا رات ہوگی یا دن ہوگا ہماری سیڑھی ختم ہو جانی کاشی لگی ہوئی ہے وائٹ اینڈ بلیک قبر کی سیڑھیوں پر آپ اسے رات اور دن کہہ لیں ایک دن آنا ہے ہمارا قدم اس وائٹ کاشی پہ ہونا ہے یا بلیک کاشی پہ ہونا ہے اور قبر کی سطح آ ہے اپنا نے پکڑ کے نیچے اتار دینا ہے کسی نے ترس نہیں کھانا مٹی ڈال دینی ہے اگر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اسامہ اور تم دن میں پر مٹی کیسے ڈال دی تمہارا دل یہ چیز کیسے تمہارے دل میں یہ برداشت کر لی کہ تم نبی پر مٹی ڈالو اسامہ نبی پر مٹی ڈال لی تھی تم لوگوں نے لیکن یہ بیٹی کے الفاظ ہے نا تو جب ان کی منزل بھی وہی ہے. اگر کسی کو چھوٹ ملتی تو ان کو ملتی نہیں ملے نا وہ ہمارے پنجابی میں ایک ترانہ کہہ لیں آپ وہ کہتے ہیں کسی رہنا نہیں اس دنیا تے دنیا یار برائیے پویں زندگی میں نو سال ہوئے ایک روز جدائی جدائی تیری میری کیا حیثیت ہے نہیں چھوڑا موت نبیا نو بھی دہلت کر گئے دنیا تی کائنات سجائیے ماں کم تین اگر تو روز رات کو لیٹ کر تھوڑی دیر کے لیے اس تصور کو اپنے اوپر تاریخ کر لیتا تو موت کی تیاری ہو جاتی آج کے کیے ہوئے گنا کے لیے توبہ کر لیتا لڑکیوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا قرآن کی چار سورتیں پڑھ کے لیٹتا پتہ نہیں رات کو ہی وہ منزل نہ آ جائے بہت سارے لوگ رات کو سوئی صبح نہیں اٹھے ایک مسئلہ خاتون پوچھنے آئی تھی حالت جنابت میں شو رات کو سو گیا صبح مراؤ یا ملاؤ بیوی کو پتا تھا آلتے جنابت میں تو وہ پوچھ رہے تھے جی گناہگار تو نہیں وہ میں جی اس اس کے قصور نہیں کہیں ہلتے جناب میں اگر سو گیا تو جائز آدمی سو سکتا ہے تو اس میں اگر جان اس کی نکل گئی ہالت جنابت میں تو اس کا قصور نہیں کوئی حرام کاری تو اس نے کی نہیں تھی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو سویا تھا اسی لیے سویا تھا صبح اٹھ کے نہ ہوگا لیکن نہیں اٹھ سکے تو رات کو تیاری کر کے سمیٹ کے ہماری منزل یہاں نہیں ہے ہم نے آگے جانا ہے آپ نے دیکھا مزدلفہ میں آدمی کتنی کچی نیند سے ہے کیوں وہ ہمارا ہماری منزل نہیں ہے ہم نے آگے نکلنا ہے آگے جانا ہے دنیا کا یہی حال ہے زالے کا ماپ ان کا یہ تھا وہ جس سے تو اپنے آپ کو آگے پیچھے کرتا وہ کتراتا تھا روسور اب اگلی منزل آ جب اٹھایا جائے گا اکتیس مارچ آج نتیجہ نکلے گا کوئی ہنسے گا کوئی روئے گا جب جاتے تھے ریزلٹ سننے اکتیس مارچ کو تو کہتے تھے کچ کا گلاس کوئی فیل کوئی پاس آج نتیجہ نکلے گا کوئی ہنسے گا کوئی روئے گا واہ واہ تماشا ہوئے گا وہ ہے تھرٹی فسٹ مارچ رنوس کا فیصلہ آج تم آشا ہوئے گا کوئی ہنسے گا کوئی روئے گا جی میں سے مسفرا جا کا تم مستب شہر کچھ چہروں کی جھلک مسفرا سمک گولڈن چہرے ہوں گے ان کی اسفر ہوتا ہے نا سونا پور جو ہوتا ہے مسفرا جاہے کا تم ہنسی ٹپ کی پڑ رہی ہو جیسے جیسا سے ملتا ہے تو بندے کا حال ہوتا ہے جسے آنکھوں میں آ جائیں آنسو بہ خوشی لے کے ہم کیا کریں گے تم مستقبل جن کے پاس تیس تیس سال پہلے کے لسن سے ان کو آ کے دکھاتا ہے یہ دیکھو جی وہ سمجھتا ہے کہ اتنی خوشی ان کو بھی ہوگا جب اتنی خوشی نہ ہو تو بندہ کہتے اتنا پتھر کوئی نہیں ہو جس کو کہ یہاں پہلے بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس کو جا کے خوشحب بھی سناتا ہے جس کے پہلے بارہ ہیں میرے گھر بچوں کو اچھا منہ کیوں لٹکا ہوا اس کا فرمایا جب اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا دوڑتا پھرے گا ہاں او مکرا وہ کتاب یا یار اپنا چھوڑ میرا پڑھ ہاں او مکرا وہ کتاب یا میری کتاب پڑھو میرا ناما مال پڑھو میرا ریزلٹ دیکھو اینی دنن تو انی ملاق نے حساب مجھے پتہ تھا میرا حساب ہے لہذا میں نے بڑا سوچ سمجھ کے اس کو ایڈٹ کر کے رکھا ہوا تھا انی زنن تو میلا ت نے حسابی عیش وا دیا جنت نا لیا تو ماں اسلف تم فل خالیہ گزرے دنوں میں جو تم نے مشقتیں برداشت کی ہیں یہ ان کے بدلے میں کھاؤ اب موج کرو اب کوئی پابندی نہیں لما منوتی کتاب اور جس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا لئیتا نہیں لم ہوتا کتاب اکاش مجھے یہ نہ دیا جاتا میں جب بندے کا مصالبہ پانچ سو کا جائے رہتے اشارے کا تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ پھر یہ بھی ساتھ بتایا جائے کہ فلان جگہ اتنے ٹائم پر تو نے یہ کام کیا تھا یار پانچ سو لے لو کام کام ہے حسرت دلاتے ہو کہ بھائی یہ اس وقت وہ کہے گا یار جہنم میں اللہ پھینک دیتا ہے یہ نہ ہی دکھاتا ہوں منتیا کتابا لو پیا پور وَلَمْ لئی مَا ادریم پر مجھے نہ پتا ہوتا کہ یہ کیا حساب کتاب ہے اس لیے کہ ایک تو سزا ہوگی نا ایک فضیحت ہوگی یعنی وہاں پہ بتا دینا کہ اس بندے نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ دیکھو بلکہ دکھا دینا اس دن بندے اکٹھے کیے جائیں گے گروپوں میں لائے جائیں گے لو ام آل اوم دیر good deeds آؤ دیکھو یہ ہے جو تم نے کارنامے کیے یو راؤ آم تو اس کا مطلب ہے کہ دکھائے بھی جائیں گے ایکچولی ری پلے کروا کے ویڈیو دکھائی جائے گی یہ صاحب دیکھو یہ یہ کر رہے ہیں کتنی فضیحت کا دن ہے کتنی رسوائی کا دن ہے جس کو آپ نیک سمجھتے ہیں اس کا کیا حال ہو جس کو آپ اپنا دوست سمجھتے ہیں وہ جب ویڈیو لگا جائیے دیکھتے عبت کر رہا ہے کیسے تیرے کپڑے اتار رہے ہیں؟ اس وقت بندہ کہا، تو اس کی بڑا یار سمے تک اس کے بعد سزا سنائی جائے گی تو وہ, وہ جو فضی ہوتا ہے نا جو رسوائی ہوگی وہ الگ سزا ہے یہ یہ کہے گا کہ اللہ جہنم میں پھینک دیتا مگر یہ نہ کرتا جو رسوائی ہوئی ہے قجے پردے کام ہو جاتا کہتے جو بندہ دوسروں کے ایپ نہیں نا کھولتا چھٹاتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مخلوق کے اور اس کے درمیان پردہ ڈال دے گا اور پھر اسے خطاب کرے گا سنا میرے بندے تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا لیکن اب ہم کیا کریں تیرے ساتھ کہ جا جب تھی یہ پردہ گرا دیا ہے تو مجھے امید ہو چلی ہے کہ تم مجھے رسوا نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہا کہ تیری اس عادت کی وجہ سے کہ تو لوگوں کے عیب نہیں کھولا کرتا تھا آج ہم نے بھی تیرے عیب نہیں کھولے یہ ہے وہ دن یا سور والے کا یوم الد یہ بعید کا دن ہے جس دن وہ وارننگز پوری ہونی ہیں جو تم کو اللہ نے دیو دی ہوئی تھی ویسے تو تم حرم کے اندر جیب کاٹ لیتے ہو کچھ نہیں ہوتا تم کیا تو اب خدائی کوئی نہیں اگر ہوتا تو مجھے فالو ہو جاتا یار یہ جری ہو جاتا دفعہ ڈرتا اس کے بعد پھر کھلے ڈلے دل سے کام کرتا ہے فرمایا یوم وعید دنیا میں نہیں ہے یوم وعید مرنے کے بعد ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس دن مجاد دے اور بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کر دے خرد